ومن يتق اللہ يجعل له مخرجا پس جب وہ متعلقہ عورتیں اپنی عدت کی انتہا کو پہنچنے لگیں تو تم انہیں نیک نیتی کے ساتھ روک لو یا انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ جدا کر دو اور تم اپنے لوگوں میں سے دو لائق اعتبار آدمی کو گواہ بنا لو اور تم اللہ کی رضا کے لیے گواہی دو ان باتوں کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے متعلقہ عورت کی عدت کا زمانہ جب ختم ہونے کے قریب ہو تو شوہر اسے یا تو اس کے تمام حقوق کے ساتھ لوٹا لے یا اس کے حقوق ادا کر کے بغیر اختلاف و نظا پیدا کیے اور اس کے لیے مشکلات کھڑی کیے بغیر اسے اس کے حال پر چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے اور بائنا ہو کر اپنے خیش و اقارب کے پاس چلی جائے و منکم الیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ طلاق دینے والے رجوع کرنے اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے دونوں ہی حالتوں میں دو دیانت دار و امانت دار مسلمان کو گواہ بنائیں تاکہ آئندہ اختلاف و نظا کا دروازہ بند ہو جائے ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی متعلقہ بیوی کو واپس لے لیتا ہے تو اب اس کے پاس دو طلاقیں باقی رہ جائیں گی اور اگر اسے واپس نہیں لیتا اور اس کی عدت گزر جاتی ہے تو وہ ایک طلاق کے بعد بائیں نہ ہو جائے گی اور اب اسے اختیار ہے چاہے تو اسی سے دوبارہ شادی کر لے یا چاہے تو کسی دوسرے سے کر لے وہ عقیم الشہادۃ میں اللہ تعالی نے یہ نصیحت کی ہے کہ رجات یا طلاق کے سلسلے میں جو بھی گواہی ہو اسے گواہان محض اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں شوہر یا متلقہ کی خاطر اس میں کوئی تبدیلی نہ پیدا کریں اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ابتدائے صورت سے یہاں تک جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان سب پر عمل وہ شخص کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کیونکہ اللہ کے عقاب سے ایسا ہی آدمی ڈرتا ہے اس لیے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہے وہ معیت عد حدود اللہ سے آیت تین کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو نصیحت کی ہے کہ جو شخص اللہ کے عذاب و اقاب سے ڈرتے ہوئے اس کے عوامر کی پابندی کرے گا نواحی سے بچے گا اور اس کے حدود کا پاس و لحاظ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے شدائد و محن سے نکلنے کے لیے راستے بنا دے گا اور اس کے لیے ایسی جگہ سے روزی کا سامان کر دے گا جو اس کے شان و گمان میں بھی نہیں تھا مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت کا مفہوم عام ہے جس میں سنت کے مطابق طلاق دینے والا شخص بدرج اولا داخل ہے کہ اللہ تعالی یا تو اس کے دل میں متعلقہ بیوی کو واپس لے لینے کی بات ڈال دے گا یا عدت گزر جانے کے بعد اس کے لیے دوبارہ اس سے شادی کرنے کی گنجائش باقی رہے گی اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے تمام امور میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کے فرائض و واجبات کو ضائع نہیں کرتا اللہ ہر حال میں اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے نیز فرمایا کہ اللہ جو ارادہ کرتا ہے اسے بہرحال واقع ہونا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں بنا سکتا اور اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا مکان و زمان مقرر کر دیا ہے جس سے وہ آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا اور نہ اس میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے اس لیے مومن کو اس کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے